اعوذ بالله سمیع العظیم من الشیطان الرجیم من ہمزیہی ونفیہی ونفیہ یا ایوہ الرسول لا یخزن کل لذینا یسارعونا فی الکفر نمبر ایک سو اڑسٹھ یا يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون الى الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمماهم النذيري سمما عن قوم اخرين لم يأتوا يحرفون القلم من بعد مواضعه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 اے رسول لا ظلم کلینہ آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں یو سارے کفری جو کفر میں جلدی کرتے ہیں کفر میں دوڑ کر جاتے ہیں من اللہ دینا قالو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا آ ہم ایمان لائے بھی افواہ اپنے منہوں سے ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے منہوں سے کہا کہ ہم ایمان لائے گلوگو ہوں لیکن ان کے دل ایمان نہیں لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے ومین اللہ لینا ہادو اور ان لوگوں سے جو یہودی بنے قدیم بہت زیادہ سننے والے ہیں جھوٹ کو من آخرین اور بہت سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کو لم جو آپ کے پاس نہیں آئے من بعد وہ کلام کو اس کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں یقوری هذا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ دیے جاؤ تمہیں یہ دیا جائے تو فخ اور اگر تمہیں یہ نہ دیا جائے گلا ہوں فتن آتا ہوں اور وہ شخص کہ اللہ اسے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے فالن تم لی کالا ہوں اللہ ہی تو آپ اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کے مالک نہیں اولا کلینہ یہ وہ لوگ ہیں کہ لم يرد اللہ, ان يطحر کہ اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے لہم فل دنیا کس یون ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے ولہم اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت ان کا واسطہ صرف اور صرف مشرقی مکہ کے ساتھ تھا مدینہ میں آئے تو مشرقی مکہ کی عدادت اور دشمنی اپنی جگہ لیکن مدینے میں یہودیوں کی سازشیں اور مناسب یہ, یہ بھی ساتھ مل گئے اس پر تسلی دینے کے لیے اللہ سبحانہ خان اب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر فرمایا یا الرسول لا من قالوا ایسول اللہ کارونا کلو کہ وہ لوگ جو اپنے منہوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کے دل ایمان والے نہیں یعنی منافق لوگ اور یہ کفر میں بھاگے بھاگے جاتے ہیں آپ ان کی وجہ سے غم زدہ نہ ہو جائیں یہ لوگ آپ کو غمگین نہ کریں وہ مین اللہ لی اور اسی طرح جو لوگ یہودی ہیں جو کفر میں جلدی کرنے والے ہیں ان کی وجہ سے آپ زدہ نہ ہوں یعنی جب بھی انہیں کوئی موقع ہاتھ آتا ہے یہ منافق فوراً کفر کی طرف پلٹ جاتے ہیں کافروں سے مل جاتے ہیں اور جو یہودی ہیں وہ تو ہیں ہی کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے اور جب بھی انہیں کوئی موقع میسر آتا ہے تو کفر کے اوپر لوگوں کو اور زیادہ پختہ کرتے ہیں سلمان یہ بہت زیادہ جھوٹی باتیں سنتے ہیں یعنی جو کچھ ان کو ان کے ملحبی پیشوا علماء اور رحبان انہیں تو رات میں تحریف کر کے غلط غلط باتیں بنا کے جو انہیں بتاتے ہیں یہ چپ کر کے وہ سنتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر تان کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ یہ تو ہوا کو بس یہ سننے والا ہی ہے جو مرضی بات اس کے سامنے کرو یہ سن لیتا ہے ال کی اپنی یہ حالت ہے دوسری قوم کے لیے سننے والے ہیں یعنی پھر یہ ان لوگوں کے جاسوس بن کر مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں جا کر خوب سنتے ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کی باتیں بھی جھوٹی موٹی وہ بھی سنتے ہیں اور مسلمانوں کی جاسوسی بھی کرتے ہیں ان کی بھی باتیں کان لگا کے سنتے ہیں اور جو ان کے بڑے ہیں جن کی خاطر یہ لوگ جاسوسی کرتے ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کے لیے روحبان و اخبار کے لیے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ان کی مجلس میں آنا پر گوارا نہیں کرتے یو حر فون القلیمہ مواد عیدی کلمات کو اپنی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا ہوا یہ کہ یہودیوں میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کر لیا ان کے علماء نے آپس میں مشورہ کیا یہودیوں کے علماء نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیس کا فیصلہ کروا دیتے ہیں کیونکہ وہ نرم شریعت لے کے آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہود کی شریعت کے مقابلے میں نرم تھی اس لیے وہ آئے فیصلہ کروانے کے لیے اگر انہوں نے کوڑے مارنے کا حکم دیا تو ہماری مراد بر آئے گی جو مقصد ہے ہمارا وہ پورا ہو جائے گا اور اگر انہوں نے سنسار کرنے کا حکم دیا تو ہم ان کا فیصلہ ٹھکرا دیں گے تو اس کے بارے میں پھر یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر ان کو رجن کرنے کا ہی حکم دیا تو اور پوچھا کہ تم اپنی تورات میں کیا پاتے ہو زنا کے بارے میں تو انہوں نے کہا جی ہم تو منہ کالے کرا کے گلے پہ بٹھا کے گماتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ تورات پڑھو تو تورات تو تو میں وہ آیت موجود تھی لیکن جب انہوں نے پڑھی تو آیت کے پیچھے والی باتیں اور آگے والی پڑھ دی اور درمیان میں جو رجم کی آیت تھی اس کو چھوڑ دیا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تو تورات کے حافظ تھے اور سابطۂ یہودی عارت سے کہیں گا کہ ہاتھ اٹھاؤ اس کو تم نے چھپایا ہوا ہے یہ پڑھو وہ آیت رجم موجود تھی یہ ہے کہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تمہارے موافق تمہارے مطابق بات مل جائے جو تم چاہتے ہو تو وہ قبول کر لو اور اگر تمہاری مرضی کے مطابق بات نہ ملے فخر پھر نہ مانو بچ جاؤ اس سے اللہ فرماتے ہیں میں جلد کو فتنا اور جس کو اللہ تعالی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر لے ش آ تو آپ بھی اللہ سے اس کو نہیں بچا سکتے اور فتنے میں مبتلا ہو کے رہے گا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنا چاہا ہی نہیں دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی اور آفس میں بہت بڑا عذاب ہے یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں اور بہت زیادہ حرام کھانے والے ہیں ان <جاؤوكا> پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں فخ نہ تو آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اور ان سے منہ پھیرے ان سے اعراض کریں وہ رض ان یا شعی آ اور اگر آپ ان سے منہ پھیر لیں تو وہ آپ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وہ ان حکم تف بال قسط اور اگر آپ ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں انٹب المخین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سمدا اون الکد یہ جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں یعنی جاسوسی کرنے کے لیے زیادہ باتیں سنتے ہیں یا دوسروں کی باتیں ماننے اور قبول کرنے کے لیے ان کی باتیں زیادہ سنتے ہیں دونوں معنے اس میں مراد ہو سکتے ہیں تو اب کا لو نال کہتے ہیں ہلاکت کو تو یہاں مراد ہے حرام مال حرام مال یعنی حرام مال وہ چیز ہے جو انسان انسان کی نیکیوں کو اس کے اچھے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے ہر خدیس مال پر سخت کا لفظ بولا جاتا ہے کہ جس میں جس کو لینے میں بندہ آر محسوس کرے اس کو سخت کہتے ہیں اور خفیہ طور پہ بندہ لے وہ سخت ہے اس میں رشوت بھی شامل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زامیہ کی اجرت کتے کی قیمت شراب اور مردار کی قیمت کو سہج قرار دیا تو اسی طرح سود چوری کا مال اور جوئے سے کمایا ہوا مال یہ بھی سخت ہے تو جس زمانے میں یہ آیت نازر ہوئی یہودیوں کی حیثیت مال ایک معاہد قوم کی تھی جس کے ساتھ سلوں سے رہنے کا معاہدہ تھا اور وہ ضمنی بن کے رہ رہے تھے اسلامی حکومت کی رعایا نہیں تھے وہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبہانہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان کے مقدمات کا فیصلہ کریں اور اگر چاہیں تو آپ فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں اور یہ اختیار اسلامی حکومت کو کسی بھی غیر مسلم معاہد قوم کے افراد کے درمیان فیصلہ کرنے کا ہے غیر مسلم معاہد قوم اگر ہے تو اسلامی حکومت ان کے معاملات میں چاہے تو فیصل بنے چاہے تو فیصل نہ بنے یہ اختیار ہے اور جو ذمہ لوگ ہیں یعنی مسلمانوں کی حکومت کے ماتحت رہتے ہیں مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں تو پھر ان کا جب کوئی فیصلہ آئے گا عدالت میں تو اس کا فیصلہ مسلمان عدالت لازمی کرے گی وہ لوگ جو ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے رہتے ہیں وہ عاہد غیر مسلم،, مسلم لیکن معاہد ہیں عہد و پیمان کر کے رہ رہے ہیں تو ان کے قدیموں کا فیصلہ ان کے جبلوں کا فیصلہ کرنا یہ لازم نہیں ہے تو کچھ علماء کرام یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کہ آپ فیصلہ کریں چاہے نہ کریں یہ منسوخ ہو گیا ہے اب اگر وہ فیصلہ آپ کے پاس لے کے آتے ہیں تو آپ ان کے درمیان لازمی فیصلہ کریں بہرحال شروع سے ہی یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ حقوق اور وراثت میں اہل کتاب کا فیصلہ ان کے دین کے مطابق کیا جاتا ہے ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اسلامی قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے کے خواہش مند ہوں تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے تو بہرحال اکثر علماء کران وہ اسی بات کے اوپر ہیں کہ یہ آئے یعنی فیصلے کے اختیار والی جو ہے وہ منسوخ ہو گئی کوئی بھی غیر مسلم چاہے معاہد ہو یا ضمی وہ فیصلہ کروانے کے لیے آئے تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے وہ ان حقم کام دئی نہ اگر آپ نے جب فیصلہ کرنا ہی ہے تو پھر عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے انب الطین یقین اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے وقف مون کا اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ کرواتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے اور اس میں تورات میں اللہ کا حکم ہے مِن بَعْدِ <ذَلِك> پھر وہ اس کے بعد پھر جاتے ہیں وَمَا اور یہ لوگ ہرگز مؤمن نہیں ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی جہالت اور عناد کو بیان کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو مقدمہ وہ آپ کے پاس لا رہے ہیں اس کا فیصلہ تورات میں بھی موجود ہے لیکن پھر بھی آپ کے پاس اس مقدمے کا فیصلہ لے کے آتے ہیں کہ شاید آپ کا فیصلہ تورات کے فیصلے کی نسبت کچھ نرم ہو یعنی نرمی کو تلاش کرنے کے لیے یہ اپنی کتاب تورات کو چھوڑ کے قرآن کے مطابق فیصلہ کروانا چاہتے ہیں لیکن جس وقت آپ کا فیصلہ بھی وہی ہوتا ہے جو تورات میں ہے تو پھر وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نہ تو تورات پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ ہی آپ پر ایمان رکھتے ہیں اصل میں اپنی اغراض کے بندے ہیں اپنی خواہشات کے پجاری ہیں ان کا مقصد دنیاوی زندگی کے فائدے حاصل کرنا ہے سب کے مون کا یہ آپ کے پاس کیسے فیصلہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس تورات رات موجود تو ہے جس میں اللہ کا حکم ہے اچھا اس آیت میں اللہ تعالی نے تورات میں موجود رجن کے فیصلے کو اللہ کا فیصلہ قرار دیا تو رات میں بھی رجن کا فیصلہ موجود تھا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے پاس تورات ہے اس تورات میں اللہ کا حکم ہے یعنی رجن والی جو آیت ہے یہ تحریف صدا نہیں تورات میں انہوں نے تحریفیں کی تھیں لیکن رجم کی جو آیت تھی وہ بہ رات میں بھی اس وقت صحیح و سلامت باقی تھی ہیں تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے اور جو لوگ رجم کے منکر ہیں اگرچہ وہ افس صحیح احادیث بھی اس کا رد کرتی ہیں لیکن پرانے مجید کی یہ آیت یہ بھی ان کے موقف کا رد کرتی ہے کیونکہ اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ نے رات کے رجم کے فیصلے کو کہا اللہ کا حکم ہے تو اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے اس رجم کو اللہ کا حکم قرار دیا پھر اس کی تردید نہیں کی اور نہ ہی یہ کہا کہ وہ حکم تورات والا منسوخ ہوا ہے بلکہ اللہ تعالی نے اس حکم کو مسلمانوں اور یہودیوں دونوں پر نافذ فرمایا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ قرآن میں بھی رجم کا ذکر موجود ہے اگر پھر واضح فال میں نہیں ہے پہلے تو کی آیت تھی رجم کی جس کی قراعت منسوخ ہو گئی ہے شیخو و شیخا تو ادا دانا البتہ کا اس کی کلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن حکم باقی ہے نشر کئی طرح سے ہوتا ہے کلاوت باقی رہے حکم منسوخ ہو جائے جس طرح یہ پچھلی آٹ میں ہے تلاوت موجود ہے لیکن حکم منسوخ پس منسوخات تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے حکم باقی رہتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ تلاوت بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ دونوں چیزیں منسوخ ہو جاتی یہ مختلف طریقے ہیں نسر کے